کیا قربانی کا گوشت غیر مسلموں اور بے دینوں کو دیا جا سکتا ہے بالکل نہیں دیا جائے گا ہمیں گوشت کی تو ویسے ہی آپیاں کمی ہے بھائی کیوں بے دینوں کو اور دوسرے لوگوں کو دے کر اپنا گوشت ضائع کر رہے کسی نہیں دیا جائے گا